بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ وَلَهَ يَقَعُ بِهِ إِلَّا بَاحِجَةٌ وَإِنَّهَا أَكْسَرَ مِن ذَٰلِكَ قال الشافعي رحمه الله يا قوم قال ان انه محتمل نفسه فان ذكر الطالب ذكر للطلاقه لغه كذكر الناهي من ذكر للعلم ولهذا يصح قياس الاعاده به فيقول على تميزه ولنا انه ذات فرد حتى قيل للمثنى طالباني وللثلاثي طوالق فلا يحتمل العدد لأنه ضده وذكر الطالق ذكر للطلاق هو صفة للمرأة فلا لطلاق هو تتليق والعدد الذي يقترن به ناعة لمسر محظوف وعناه طلاقا ثلاثا كقول أعطيته جزيلا أي عطاء جزيلا عبارت کا ترجمہ دیکھیے جو کل الفاظ سریحا بیان ہوئے تھے سریح الفاظ فاضو مطالعہ خاتون تو کی جو الفاظ جان تھے ان کا ذکر ہو رہا کہ ان الفاظ شریف کے ذریعے ایک ہی طلاق واقعہ ہوگی اگرچہ اس سے زیادہ کی بھی نیت انسان کر لے پھر بھی ایک ہی طلاق واقعہ ہوگی شاخ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے کی انسان نیت کرے گا اتنے طلاقیں واقعہ ہو جائیں گے محتمل محت عمل کیونکہ تمام شاطر فرماتے ہیں انا کا مرجا مانوا یہ جو الفاظ مانوا یہ مانوا یعنی جتنے کی انسانی نیت کی یہ اس کے لفظ کا احتمال رکھتا ہے یعنی جتنے کی بھی نیت کی اس کا احتمال یہ رکھتا ہے یہ کون ذکر طالب طلاق کا ذکر و طلاق کا ذکر ہے لوغتھن جی عالمی ذکر علم جیسے کہ عالم کا ذکر علم کا ذکر ہوتا ہے امام شاخ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں ماں نواز سے یہ بات سمجھنے آ رہی ہے کہ شوہر جتنے بھی نیت کرے گا انصلا کے واقعہ ہو جائیں گے الفاظ سری کہ دلیل دیتے ہیں کہ لفظ طالق یہ صفت کرتی ہوا ہے اور طلاق چونکہ مشترک سے مشترک ہوتا ہے تعلقن یہ مشترک سے نکلا ہے لہٰذا طالقن کے استعمال میں طالقن کے جب تکلم کریں گے طالقن کہیں گے اس کے اندر طلاق کا لفظ بھی پایا جائے گا کیونکہ طلاق مستر سے طالقن بنا ہے یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ جب عالم بولتے ہیں تو اس کے اندر علم کا تکلم پایا جاتا ہے گویا سے یعنی عالم کی بھی صفت ہے یہ کس سے مصدر علم سے بنا ہے تو عالم کے اندر علم مقدر مانا جاتا ہے اسی طرح طالب کے اندر طلاق کا مقدر مانا جاتا ہے تو طالب کے اندر طلاق کا ذکر ایسے ہی ہے جس سے عالم کے اندر علم کا ذکر ہوتا ہے لہٰذا جتنے کی بھی نیت کرے گا ان الفاظ سے تلاق اتنے نہیں تلاق واقع ہو جائے گا فیقود نصبر حالت قمیض لہٰذا یہ صرف کران العاد دی اسی وجہ سے اس کے ساتھ عدد کو ملانا بھی درست ہے سن عدت تمیز اور یہ عادت جو بھی ملائیں گی عادت وہ تمیز ہونے کی جی وجہ سے منسوب ہوگا یہاں انعامی شافی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بات اور کر دی کہ کہ طلاق جو ہے وہ کیونکہ مصدر ہے اور طالق ان اسی سے نکلا ہے مزدر جو ہوتا ہے اس میں قلیل اور کثیر کا استعمال ہوتا ہے قلیل پر بھی بولا جاتا ہے کثیر پر بھی اب ضرب جیسے مزدور ہے اس کا مطلب ہے مارنا زیادہ مار پر بھی ضرب بولا جائے گا کم مار پر بھی ضرب بولا جاتا ہے نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا النصر تو زیادہ مدد کی تب بھی النصر اور کم مدد کی تب بھی النصر نسر تو تلاق چونکہ مزدور ہے اس میں قلیل اور کثیر کا استعمال ہے ایک دو تین اس لیے مزدور کا جو مشتق ہے مشتق ہے یعنی تال یہ مصدر سے ہی نکلا ہے تالے کن بھی طلاق مصدر سے تو جس طرح مصدر میں کلیر اور کثیر کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح تالے جو اس سے نکلا ہے اس میں بھی کلیر اور کثیر کا استعمال ہوگا اور اسی وجہ سے انت کن کے ساتھ امام شاطی رحم اللہ فرماتے ہیں عدد یعنی اسنان اثنتین یا سلاسن وغیرہ کا ملانا بھی درست ہوگا اور جو عادت بھی ملا لیا جائے گا وہ تمیز ہونے کی بنا پر منسوب ہوگا انتقن کہہ کر آگے سلاسن لگا لے اسن لگا لے تو جس طرح کی بھی وہ طلاق دے گا واقعہ ہو جائے گی اور جو بھی عادت ملائے گا وہ تمیز ہونے کی بنا پر منسوب ہوگا امام شا فلم ہوگا یہ فرما دلیل یہ ہے تعلقن کا جو لفظ ہے یہ نعت فردن ہے یعنی یہ عورت کی ایک, ایک فرد کی صفت ہے اور وہ فرد کون ہے عورت انت یہ ایک فرد کی صفت ہے یعنی عورت کی صفت ہے <تصفح> حتیف> حتیف یہاں تک یہ دو کے لیے بولا جاتا ہے طالقان ولی فلاسی طبالخن اور تین کے لیے بولا جاتا ہے فلا العدد اس لیے یہ عادت کا اہتمام نہیں تالقن کا جو لفظ ہے یہ عادت کا استعمال نہیں رکھے گا ضد ہو کیونکہ عدد اس کی زد ہے ذکر الطالک اچھا طلاق ہی ہوا صفت المر عطیلا طلاق میں ہوا تخلیق اور تالی کا ذکر کرنا یہ طلاق کا ذکر کرنا ہے جو کہ کی صفت ہے نہ کہ ایسی طلاق کا جو تطلیق کے معنی میں ہے دیکھیے حضرات کی دلیل یہ ہے کہ انتالے کو نہ کہ یہ جو قول ہے ان سے طالقن یہ فرد کی صفت ہے یعنی ایک اکیلی عورت کی صفت ہے اسی لیے دو کے لیے تالخان کہا جاتا ہے اور تین کے لیے سوالغ کا استعمال کیا جاتا ہے اور طالب یہ ایک عورت کی صفت ہے ایک عورت کی دو کے لیے طالقان کا لکھا جائے گا تین کے لیے سوالغ کا استعمال ہوگا اور جو ناطف فرد ہیں یعنی واحد کی صفت ہونا یہ عادت کا احتمال نہیں رکھتی کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک کہہ دیا تو دو ایک کا ضد ہے تین ایک کا زد ہے جی ہاں اس فائدہ بھی یہ ہے اشئی الحم الد ہو کہ کوئی بھی چیز اپنے ضد کا احتمال نہیں رکھتی اس لیے یہ جو مفرد ہوگا یہ بھی اپنی ضد کا یعنی عدد کا استعمال نہیں رکھے گا اور انتخاب سے صرف ایک ہی تلاش پڑے گی ایک سے زیادہ کی نیت اس میں شامل نہیں کی جائے گی ایک تو یہ بات ہے کہ یہاں پہ اسنان یا سلاسن کا لفظ نہیں کرتے یعنی دو کے لیے جو ہوتا ہے وہ تالقان کا لفظ آتا ہے اور تین کے لیے سوالی کا لفظ آتا ہے جبکہ یہاں پہ انتخاب ہے تو یہاں صرف ایک اطلاق واقعہ ہوگی تو تالے ایک اکیلی عورت کی صفت ہے دو کی صفت نہیں تین کی صفت نہیں ان کے لیے تالے خان یا سوالی کا لفظ بولا جاتا ہے لہٰذا اس سے ایک اطلاق واقعہ ہوگی بس اور دوسری بات وہ ذکر کے ذکر ہو طالق امام شاخ رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر طالب کو طلاق مصدر سے مشتق مانا تھا اور یہ بیان کیا کہ جس طرح طلاق مصدر کے اندر قلت و کثرت کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح طالق کے اندر جس قلت و کثرت کا استعمال ہے تو یہاں سے ہدایات کسی بات کو رد کر رہے ہیں کہ یہ بات بجا امام شاخ رحمۃ اللہ علیہ کی واقعی ایسے ہے کہ تعلق جو ہے وہ طلاق مسجد سے نکلا ہے اور کہنے میں طلاق کا بھی ذکر ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہاں جس ان تعلق ان طلاق کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس طلاق کو شامل ہے جو عورت کی صفت ہے یعنی نفظ تالک جو ہے یہ عورت کے ساتھ قائم ہے جو کہ ایک ہے اور شوہر کے ساتھ اس کا قیام نہیں خاصر کے ساتھ اس کا قیام نہیں ہے جو متقلم ہے شوہر ان سے ان کہہ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا قیام نہیں بلکہ یہ ایک عورت کے ساتھ قائم ہے ان کے تالکن اس لیے متقلم کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ صرف ایک اکیلی عورت ہے تو ایک اطلاع واقع ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا اس کی نیت کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا کیا کہ یہ عورت کی صفت ہے اسی کے ساتھ قائم ہے عدد اللذی به تلاقاً تلاساً عطان عدد اللذی عدد اللذی به جو لفظ تالبن کے ساتھ متصل ہے ملا ہے وہ یعنی وہ عادت جو اس کے ساتھ متصل ہے یا نے کہا تھا نا کہ سلاسن ماننے یا ماننے، اسی کی بات کر رہے ہیں اسی... اسی چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں سرجمہ سمجھیے اور وہ عادت جو انتی کے ساتھ متصل ہے ملا ہوا ہے وہ تو ایک مزدری معذوب کی صفت ہے مانا یہ بنے گا انتلاً آئی تو جزیرت اے آتا ان جزیرت جیسے ہم تسلم کرتے ہیں آئی تو آئی اصل میں ہوتا ہے آتا ان جزیرت اسی طرح یہاں پہ ہوگا انتلافن تو یہاں سے امام شاط رحمۃ اللہ علیہ کی عدت والی بات کو بھی رد کر رہے ہیں کہ تالر کے ساتھ عدد یعنی صلاح وغیرہ کا ملانا شامل کرنا تو جائز ہے لیکن جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے نہیں کیونکہ تالر کے بعد سلاسن بولنے تو یہ تمیز نہیں بنے گی کیونکہ ممی شادی نے کہا تھا کہ جو بھی عدد آئے گا وہ تمیز بن کر آئے گا انتقن اس کو ممیز مانیں گے اور سلاخن کو اس کی تمیز مانیں گے کے اس کو کرنے کے بھئی تمیز نہیں مانیں گے اسے بلکہ محضوف کی صفت مانیں گے انت کا مطلب ہوگا انتلاً اصل عبارت یوں بنیں گی جیسے کہ آپئی تو جزیرت اس کی اصل عبارت بنتی ہے آپئی تو ان جزیرت اسی طرح یہ تمیز نہیں بلکہ مسدر معذوب کی صفت ہے اور میں جب ہم نے چونکہ انتعالقن کے لفظ میں یہ ایک ہی طلاق اس سے واقعہ ہوتی ہے اس میں طلاق مصدر کا ذکری چونکہ مسئلے میں نہیں کیا گیا تو سلاخن کو بھی اس کے ساتھ ملانا درست نہیں ہے لہذا سے سے کہہ کر اس سے سلاسن کی نیت کرنا یا تین کا مفہوم مراد دینا یہ درست نہیں ہے بلکہ ایک ہی طلاق واقعہ ہوگی بہرحال سارے کا خلاصہ یہی یہ ہوا کہ امام شعب رحمت اللہ علیہ نے کوشش ان کی اپنی رائے کے, کے مطابق کوشش کی ہے کہ یہ لفظ شریح بول کر بھی اس سے یعنی ایک دید بھی بلکہ جتنی کی بھی انسان نیت کرے وہ واقعہ ہو جائیں گے اس کے علاقے مختلف رائے بھی ہیں کہ جس طرح تالک جو ہے تلاق مشرق سے بنا ہے وہ قلت و کثرت کا استعمال رکھتا ہے تو تالک کے اندر بھی قلت و کثرت کا استعمال ہے ایک ہی نیت کر لے تین کی کر لے سب جائز ہے پھر انہوں نے ایک اور دی کہ جو بھی اس کے ساتھ عدد ملائیں گے وہ بر بنائے منسوب یعنی منسوخ ہونے کی بنا پر تمیز واقع ہوگا تو ان کے اس دعوے کو اناب رحمان کی طرف سے ان کا جواب دیا گیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے تمیز نہیں بلکہ مدر معذوف کی اس کو صفت مانیں گے چونکہ یہاں مدر معصوف ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے تعلیم سے ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اکیلی ایک عورت کی صفت ہے تو ایک ہی واقعہ ہوگی رہے گا سیاست کے لیے شامل نہیں کی جائے گی اس کو بھی نہیں مانا جائے گا بس انشاءاللہ